يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قلتم اثاطلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره تمتع متاع الحياه الدنيا فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل سات في ركع غاس سوره توبه نمبر 43 <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمد لله رب العالمين والصلاه <صفح> <الصفح> والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما <عمر> بعد اعوذ <عطفح> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفوا الله عنك اي نبي عليه الصلاه والسلام اللہ سبحان و تعالی سے درگزر فرمائے لِمَا نے کیوں ان لوگوں کو اجازت دے دی لکر یہاں تک کہ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہیں بتا عالم اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو کیا مطلب یہ منافقین جھوٹے بہانے بنانے کو آئے جی میری بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میرا بیٹا جو ہے بہت بیمار ہو گیا میرے گھر میں تو بڑے مسائل ہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام اپنی شفقت اور نرمی کی وجہ سے ان کی ان باتوں کو قبول فرما رہے تھے آگے حکمت بھی آ جائے گی ان کا نا نکلنا ہی اچھا تھا ان منافقین کا لیکن اللہ جو حضور کو توجہ دلا رہا ہے تو دراصل یہ اللہ کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے کن کے لیے منافقین کے لیے کیوں آپ نے نبی ان کو اجازت دے دی اس سے پہلے کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ جو سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو ہی کہ وہ جہاد اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے واللہ متقین اور اللہ تعالیٰ متقین سے خوب واقف ہے پھر نوٹ کیجیے گا نفیر عام ہے ہر ایک کا نکلنا لازم تو کوئی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو نکلنا ہی پڑے گا نماستہ دن بِاللَّهِ اللہ آخر آپ سے تو وہی لوگ رخصت مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان میں وہ جھوٹے بہانے بنا کر اسلو اراد الخروجہ اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ضرور اس کے لیے تیاری کرتے کو سامان کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا پس انہیں روک دیا مان قائدین اور کہہ دیا گیا بیٹھے رہو تم بھی بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ جو کہ معذور ہیں بوڑھے ہیں وہ عورتیں وہ گھر میں رہیں گی تم بھی بیٹھے رہو ان کے ساتھ جا کر اب ان کا نکلنا ہی اللہ نے پسند نہیں ہے کیوں یہ اور فساد مچاتے اگر نکلتے اور یہ وہی موقع ہے جیسے عہد میں ہوا تھا نا تین سو علیحدہ ہو گئے تھے تو ابھی جو منافقی نہیں جائیں گے ان کا پول اور کھولے گا کہ یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں لو ما اللہ خلالكم اگر وہ تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں نکلتے بھی تو تمہارے لیے خرابی کی سیوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے تمہارے لیے بگاڑ چاہتے ہوئے یہ آسین کے ساتھ نقصان کا ہی تمہارے لیے باعث بنتے و فیقم اور تم میں ان کے جاسوس ہیں اللہ اور اللہ سب تعالیٰ ظالمین سے خوب واقف ہیں۔ لقد تبقل فتنت لقد لقد تبقل فتنه من قبل یقینا انہوں نے چاہا تھا اس سے پہلے بھی بگاڑ ان منافقین نے کفار سے بنا کر رکھی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تاک میں رہتے تھے پہلے بھی بگاڑ چاہا وقلب لكم الامور اور انہوں نے اے نبی علیہ السلام اپ کے لیے معاملات کو الٹ پھیر کرنے کی بڑی تدابیریں کی حتى جاء الحق یہاں تک حق اگیا وظهر امر الله وهم كارهون اور غالب ہو گیا اللہ کا معاملہ اور حکم اور یہ اس کو پسند کرنے والے نہیں ہیں یعنی ساری کفار کی ناکام ہوئی اور یہ آسلین کے ساپ ان کے ان بھی سارے جدن وہ ناکام ہوئے اللہ کا دین غالب ہو گیا الحمدللہ للہ فتح مکہ بھی ہو گئی یہ اب اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی ہے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں بس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے ایک منافق کا نام بھی مفسرین نے لکھا جد بن خیس عجیب لے کر آیا حسن فطرے میں, میں نہ ڈالیں اللہ کا تبصرہ آگاہ ہو جاؤ فطرے میں آزمائش میں تو پڑ چکے اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں نکلے اور تم گھر میں بیٹھے رہو اس سے بڑا تمہارے لیے فطرے کا معاملہ کیا ہوگا اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہوگی کہ تم پیغمبر کی پکار پر لبایک نہیں کہہ رہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ شک جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے اِمْ تُصِّبَ حَسَنَتٌ اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان لوگوں کو بری لگتی ہے وہ امتب کا مصیبت اور اگر آپ پر کوئی آزمائش آ جائے اور آپ سے خطاب کر کے یہ اہل ایمان کے تعلق سے بھی ہو رہا ہے کہ اگر ایمان والوں پر کوئی آزمائش کا معاملہ آ جائے کوئی مصیبت آ پڑے یقولو تو یہ کہتے ہیں منافقین قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے تو پہلے اپنا کام سنبھال لیا تھا جان بچی ہم تو اچھا ہوا نہیں نکلے مسلمانوں کے ساتھ معاد اللہ وہ يتولون فرحون او خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں قل لا یصیئنا الا ما كتب الله لنا اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے کہ ہمیں تو وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا جو اللہ نے طے کر دیا وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا کوئی روک نہیں سکتا اس کو ہوا مولانا وہ ہمارا مولا پشبنا ہے وعل اللہ فلیتوکل المؤمنون اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پر توقل کریں قُل حَلْ تَرَبَّ سُنَ بِنَا إِلَّا اِحْدًا حُسْنَيَن اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ تم ہر دو خوبیوں میں سے ہمارے بارے میں ایک ہی کا انتظار کر سکتے ہو. یعنی ہمارے تو خوبی خوبی ہے تو وہ ہمیشہ کی کامیابی اور اگر دنیا میں اللہ فتح آتا فرما دے تو بھی فائدہ ہی فائدہ ہے تو غازی بن کر لوٹے تب بھی فائدہ شہید ہو جائیں تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمارے بارے میں تو تم کسی ایک بھلائی کا ہی تصور کر سکتے ہو یہ تو وہ ایمان والوں کی سائڈ سے ان کے بارے میں کیا ہے وَنَحْنُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ بَكُمُ اللَّهُ مِنْ عِندي او اور ہم اے لوگوں تمہارے بارے میں منافقین کے تعلق سے بھی ہے ہم تمہارے لیے انتظار کریں کہ تمہیں پہنچے اللہ کے پاس سے کوئی عذاب یا ہمارے ہاتھوں سے کوئی اقدام کا موقع مل جائے تمہارے خلاف ہم اقدام بھی کریں فطورب بسو ان نہ مطرب انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں اب منافقین کے لیے پہلی سزا چار سزاؤں کا ذکر آئے گا سورہ توبہ میں یہ حتمی دو ٹوک بات ان کے بارے میں آ رہی ہیں اور حتمی باتیں پڑھتے آئیں اہل کتاب کے بارے میں حتمی باتیں المائدہ مشکین مکہ کے بارے میں حتمی باتیں انعام اور عراف میں اب منافقین کے بارے میں حتمی باتیں سورہ توبہ میں پہلی سزا کا بیان کل او تو قبل امن منکم اے نبی علیہ السلام فرما جی تم خوشی خوشی خرش کرو یا ناخوشی سے, سے قبول نہیں کیا جائے گا انکم قومن فاسقین تم تو فاسقین کی قوم ہو آئندہ ان کا کوئی انفاق قبول نہیں ہوگا محروم کر دیے گئے انفاق کی قبولیت سے پہلی سزا دیگر سزائیں بعد میں آئیں گی وما من ان تو قبل امن اور ان کے خرج کے قبول ہونے انفاق کے قبول ہونے میں یہی چیز رکاوٹ بنی اللہ کے فروب اللہ وبی رسول کہ انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا علیہ السلام کیا انکار کیا حکم پر عمل نہ کرنا بھی انکار ہے عملی اعتبار سے اور سنیے ولاسلاۃ اللہ وحم کو سالہ اور وہ نماز کی طرف نہیں آگے مگر سستی کرتے ہوئے ولافکون اللہ وحم کا وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی کی کیفیت کے ساتھ فلا تو اور عجیب ولا اولاد اے نبی علیہ السلام ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں اور یہ خطاب حضور سے ایمان والوں کو جا رہا ہے جائیداد ہیں انہیں ہیں اس, انہ اس سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے و تضحقہ اور ان کی جاننے نکلے تو اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں اسی مال اور اولاد سے اللہ ان کو عذاب دے گا یہ بات بعد میں بھی آئے وہاں تھوڑی تشریح جو ڈرتے ہیں اللہ نام میں کے نامیں گے تو جان چلی جائے گی مال چلا جائے گا گھر والوں کو کیا ہوگا ڈرتے ہیں لو اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا کہیں گھس جانے کی جگہ لو ادہ وہ یج تو اس کی طرف پھر جائیں گے رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگیں گے کہ چلو جان چھوٹی ہماری محد اللہ ون صدقات اور ان میں سے بعض نبی علیہ السلام جو آپس صدقات کی تقسیم کے بارے میں لان تان کرتے معاذ اللہ فَإِنْ او مِنْهَا و منہا سو اگر اس سے انہیں دیا جائے ردو تو خوش ہوتے ہیں وَإِنْ لَمْ یو مِنْهَا مینہ ایداہ یس ختون اور اگر انہیں اس سے نہ دیا جائے تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ اصل بات کیا ہوتی ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول مکرم علی السلام نے انہیں دیا وقالوا حسبنا الله اور یہ کہتے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے سیؤتین الله من فضله ورسوله اب ہمیں دیں گے اللہ اور کے رسول اپنے فضل سے اگر یہ کہتے ال... بے شک ہم اللہ سبحان کی طرف رغبت رکھتے ہیں اگر یہ کہات کہتے کی روش پر ہوتے تو یہ زیادہ بہتر معاملہ ہوتا مگر یہ تو لان تان کر رہے ہیں کیوں فلاں کو دیا ہمیں کیوں نہیں دیا یہ حضور پر لان تان کرتے معذ اللہ پیچھے تفصیل تفاصیر میں واقعات بھی آپ کو اس آیت کے پس منظر میں ملیں گے اگلی آیت میں زکات کے آٹھ مصارف کا بیان ہے زکت کی رسیپس کون ہوں گے زکات کن لوگوں کو دی جائے گی ان کا تذکرہ یہاں ترجمہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے تشریح کے لیے آپ تفاصیر کو دیکھیے گا انما ان للفقراء صدقات تو فقراء کے لیے ہیں لیکن ترجمہ کیا جائے گا زکوات کیوں اس آیت میں آگے چل کے الفاظ آ رہے ہیں فرید اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تو صدقے کی خرش کی وہ شکل جو فرض ہے وہ کیا ہے زکات تو ترجمہ کیا جائے گا زکوات یہ فرض صدقہ بیان ہو رہا ہے یعنی زکات زکات کن کے لیے فقرا کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے ولاحا اور اس زکات کی وصولی اور اس کی تقسیم پر عمل کرنے والے کارکنوں کے لیے ولم قلوبہم اور جن کے دلوں کو الفت دینا مطلوب ہو فقیر وہ ہے فقح نے فرمایا صبح کا کھانا اس کے پاس ہے شام کا نہ ہو مسکین وہ ہے کچھ کماتا ہے کچھ کما رہا ہے مگر اتنا نہیں کہ اس کی حاجات پوری ہو بنیادی حاجات اس کو بھی زکات دے سکتے ہیں اسلامی ریاست تو آئیڈیلی تو اس کا ایک پورا نظام ہوگا زکات کی وصولی کا اور تقسیم کا اتنے بڑے نظام کے لیے افراد چاہیے ان کو انگیج کرنا پڑے گا ان کی تنخواہیں بھی زکات سے دی جا سکتی نمبر چار جن کے دلوں کو الفت دینا مطلوب ہو یعنی ایسے غیر مسلم اس میں آرا کا اختلاف فقاہ میں وہ لوگ کہ جو مالی مدد ان کی, کی جائے تو اسلام قبول کر ہی لیں گے مائل تو ہیں لیکن وہ کل فائنینشیل پرابلمز کا خوف ہے تو ان کو جن کو جن کے دلوں کو الفت دینا مطلوب ہو ان کو سکار دی جائے گی البتہ اس میں آرا کا اختلاف فقاہ میں ہے وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں قید سے نجات دلانے کے لیے غلام کو آزاد کرانے کے لیے ولغارمینا اور مقروض کا قرض ادا کرنے میں وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں اس ایک مرا تھی کہ جو لوگ مجاہدین اللہ کے راہ میں جنگ کے لیے نکلے ہوں ایک مرا تھی کہ جو دین کے سیکھنے سکھانے کے اندر مصروف عمل ہو گئے ہوں اور بعض فقہ نے اس کو وسعت دی ہے البتہ اس رائے میں بھی فقہ کے ہاں اختلاف ہے بعض نے وسعت دی ہے دین کی امور دین کی دعوت اور نشر و اشاعت اور اس کے نظام کے قیام کے جد و جہد کے عمل میں بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے البتہ ان آراء کے اندر اختلاف ہے وہ آپ میں دیکھیے وبن صفی اور وبن صبیر اور مسافروں کے لیے کہ مسافر کسی دوسرے علاقے میں گیا بالکل لٹ گیا بالکل بچارہ محتاج ہو گیا تو اس کو بھی زکوات دی جا سکتی یہ آٹھ مددات ہیں آٹھ کیٹیگریز ہیں کن لوگوں کو زکوات یا کن کاموں میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے فریعدم اللہ یا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی بہت علم رکھنے والا حکمت والا ہے ستاتے ہیں ما بیا ہوا اذن اور کہتے یہ تو کان ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ یہ تو کان کے کچے ہیں ذرا ہم نے بنائے بنایا اور انہوں نے بات مان لی ہماری یہ ان کی خام خیالی ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ تو کان کے کچے ہیں معد اللہ اللہ کا فرمان قل اذن خير لكم اے نبی علیہ السلام فرما دیج یہ کان تمہاری بھرائی کے لیے ہیں اگر تم پس سختی کرے تو کیا سے کیا نہ ہو جائے تمہارے لیے یؤمنون بالله و اللہ پر ایمان رکھتے ہیں و یؤمنون للمؤمنین اور ایمان والوں کی بات مانتے ہیں و رحمت للذین آمنوا منکم اور ان لوگوں کے لیے رحمت جو تم میں سے ایمان لائے و الذین یعذلون رسول اللہ لهم عذاب ادیم اور جو لوگ اللہ تعالی کے رسول علیہ السلام کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ منافقین کی حرکتوں پر تفسیر ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وہ تمہارے لئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش والله وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُ أَن يُرْضُوهُ اِنْكَانُ مُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں اگر واقعاً یہ ایمان والے ہیں المیالم یعنی اللہ کے قصبے خ... اللہ کے قصبے کھا کر مسلمانوں کو اطمینان دلا رہے ہم تو سچے, سچے قصبے راضی کرنے کی کوشش کرو نہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قصبے کھاؤ انے ہیں علم یام کیا وہ جانتے نہیں رسول جو مقابلہ کرے گا اللہ کا اور اس کے رسول کا له نار جہنم خورفیا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اس میں ہمیشہ رہے <تصفيق> <ذلك> الخزی العظیم <تصفيق> یہی عظیم رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ مراد اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہونا اس کے دین کو مٹانے کی اس کے دین کو کمزور کرنے کی مغلوب کرنے کی کوششیں کرنا معاذ اللہ یا هذول المنافقون ان تنزل علينا سوره تنبئهم بما في قلوبهم منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان مسلمانوں کو بتا دے جو ان یعنی منافقین کے دلوں میں اس بات کا خوف ہے اے نبی علیہ السلام فرمائیے تم حسین رضا کرتے رہو ان اللہ مخر جماون بے شک جس سے ڈرتے ہو اللہ اسے کھول کر رہے گا اللہ بتا کر رہے گا تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں وَلَئِن اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَلَلْعَبُ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف دل لگی اور کھیل تماشے کی بات کر رہے تھے قل اے نبی علیہ السلام فرمائیے ان سے اب اللہ آیا تم کہ تم اللہ سے اور اس کی آیات سے ہنسی مذاق کرتے ہو یعنی تنہائی میں بیٹھ کے حضور کے بارے میں غلط باتیں ہو اسلام کے بارے میں غلط باتیں اور جب یہ خبر حضور کے پاس پہنچتی پوچھتے ہم تو ایسی مزہ لائٹر موڈ میں بات کر رہے تھے اللہ کے بارے میں اس کی آیات کے بارے میں اس کے رسول کے تعلق سے تم ہنسی مزاق کا معاملہ کرتے ہو لا قد بعد نعذب اور ہم تم ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو گروہ کو آداب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے معافی ان کے لیے تو توبہ کر کے اصلاح کر لیں ورنہ اڑے ہوئے ہیں تو پھر سزا کا بیان آ رہا ہے ایک سزا کا ذکر آ چکا مزید بھی آئے گا المنافکونفقات من منافق مرد اور منافق عورتیں وہ باز باز میں سے ہیں ایک ہی طرح کے ہیں حرکتیں جیسی ہیں دنیا برسے میں ڈوب کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے دوری یقرا سنیے گا الفاظ توجہ سے یکمرونہ بل بدی کا حکم دیتے ہیں <الْمعَارُوف> اور نیکی سے روکتے ہیں ایمان والے کیا کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں منافقین کیا کر رہے نیکی سے روکتے ہیں اب برائی کا حکم دیتے ہیں اب ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا جی کچھ ایسی تصویریں ہیں کہ نہیں بیٹی پردہ کرنا چاہے باپ رکاوٹ بن رہا ہے بیٹا سندر کے رسول چہرے پہ سجانا چاہے رسول اللہ کا حکم ہے ہاں باپ رکاوٹ بن رہا ہے گھر سے سود ختم کرنے کی بات بیوی بی کری خدا کے بندے چھوڑو چھوڑو چھوڑو وہ ڈٹاوا کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں دعوتیں چل رہی ہیں گناہ کی دعوتیں چل رہی ابھی ٹکٹ آ گئے ابھی رمضان چل رہا ہے ابھی سے ٹکٹ آ گئے عید کے دن کے کہے کے فلموں کے ڈراموں کے ناچ کے کے اللہ ہمیں ان منافقین میں ہونے سے محفوظ رکھے میں اقبید عیدیا اور اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھیں خرچ نہیں کرتے نسول فن سیا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا فراموش کر دیا ہی فرمان ہے جہنم, منافق منافق جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے حسب ہم وہی ان کے لیے کافی ہے ولان اللہ اور ان پر اللہ نے لانت کی عذاب المقیم اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا آداب ہے اللہ اجہر النار۔ کل لدین قبل کم جس طرح بولو تھے جو تم سے پہلے قوت والے حصے سے خلاق کم تو تم اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو کم از کم تل لدین قبل قبل کم بے خلاق ہند جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تم سے پہلے تھے وہ خود تم کل لدی خادو اور تم انہیں جا پڑے جیسے وہ بری باتوں میں جا پڑے تھے دنیا والا آخر یہ وہ لوگ جن کے لیے امال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے وہ الاحم الخواس ریرو خسارا اٹھانے والے ہیں الم یہ قومی نوہیوں کیا ان کے پاس خبر نہیں ائی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح اور عاد اور ثمود وقوم ابراہیم و اسرا و اصحاب مدین والمعتفقات اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں لوثر علیہ السلام کی قوم اتهم رسلهم بالبينات ان کے پاس ان کے رسول وعدے نشانیوں کے ساتھ آئے فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا لے کہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے والمؤمنون بالمومنات بعضهم اولیاء بعض اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض بعض کے ساتھی ہیں کیا مطلب مشن ایک ہے مقصد ایک ہے پردے کے احکامات تو رہیں گے بھائی وہ تو اللہ کا حکم ہے الحمدللہ لیکن ہم مقصد ہیں مشن ایک ایک اللہ کو راضی کرنا ہاں اللہ کے دین کے لیے جڑنا اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا وہ ایک دوسرے میں سے ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہم مقصد ہیں اور, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جن پر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ رحم فرمائے گان گا قریب ان اللہ عزیز اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ ہم انہی لوگوں میں شامل رکھے واحد اللہ جنات اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا نہرے جاری ہیں خالدین فیها فی عدن ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانات ہمیشہ رہنے کے باغات میں ریزیڈینشیل گارڈنس وہاں پر ہوں گے من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی بات ہے آخری دو نعمتیں کیا ہیں اللہ سیکنڈ لاس اپنا اعلان فرما دے گا اے میرے بندوں میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور سب سے آخری کیا ہے اللہ اکبر اللہ حجاب کو ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے پردوانو من اللہ اکبر اور اللہ کے نزائے سب سے بڑی بات ہے رالکہو الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے یا ایہا نبی جاہد الکفار والمنافقین وغلو وعليهم اے نبی علی السلام آپ کافر و منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں یہاں جہاد جنگ کے مفہوم میں نہیں کیونکہ منافقین کلمہ پڑھنے والے تھے ان کے خلاف باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کی کوشش کیجئے کوشش جہاد وہ لوگ اور ان پر سختی کیجئے کیجیے جہنم اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بھی اسل اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے چلے ایک رکو اور یہ رکو مکمل کریں گے ان اور پھر اس کے بعد تراویح ادا کرتے ہیں ان ضرور کفر کا کلمہ کہا وہ کفر و اسلام اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا وہ ہمالم ینالو اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو انہیں نہیں ملی اس کے پس منظر میں کئی واقعات تبوک سے واپسی کا بھی ایک واقعہ دیگر مواقع پر بھی کہ منافقین خود حضور علیہ السلام تک کے خلاف سازش کرنا چاہیے ان سازشوں کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کل میں کفر تک بھی کہے گستاخی کے کل انہوں نے کہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وهم بمالم ينالوا اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو انہیں نہیں ملی وما نقموا, وَمَا نَقَمُوا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلين اور انہوں نے بدلہ نہیں دیا بلکہ صرف اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ نے بھی فضل فرمایا اور حضور کا آنا ہی سب سے بڑی نعمت تھی ان لوگوں کے لیے اس کا یہ بدلہ دے رہے, کہ کر رہے ہیں کہ گستاخیاں توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا دردناک عذاب دے گا پھر دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے لیے نہ زمین میں اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ومیهم من آتانا من من اور ان میں سے وہ بھی ہیں بعض جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل سے دے دے تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے یہ منافقین کا بیان ہو رہا ہے بس ذرا حالات اچھے ہو جائیں معاملات سٹل ہو جائیں ہم خوب صدقہ دیں گے نیک ہو جائیں گے اللہ کا تفسرہ فَلَمَّا آتَاهُ مِّن فَضْلِهِ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا بَخِرُ بِهِ تو انہوں نے اس میں بخل کیا یعنی کنجوسی کی وَتَوَلَّوَهُمْ مُعَرِدُونَ اور وہ پھر گئے روگردانی کرتے ہوئے جب اللہ نے حلال اچھے کر دیئے بھول گئے اللہ تعالیٰ کو۔ اور کنجوسی کرنے لگ گئے مال کی محبت میں ڈوب گئے محاد اللہ نتیجہ کیا نکلا اس وعدہ خلافی کا نتیجہ کیا نکلا فَأَعْقَبَهُمْ نفاقًا قلوبهم الى يوم يلقونه بما فاقم تو اللہ نے انجام کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے کیوں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا وہ بیما کا نویک اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے یہ نفاق کیوں پیدا ہوا اس وعدہ خلافی کی وجہ سے یہ تھے منافقین ہمارے حالات سیٹل ہو جائیں معاملات بہتر ہو جائیں ہم خوب خرچ کریں گے نیک بن جائیں گے اور جب اللہ نے حالات دیے اللہ نے اپارچونیٹیز دی اللہ نے مواقع دیے تو نکل لیے کنجوسی پر آ گئے اللہ نے اس وعدہ خلافی پر نفاق ان کے دلوں میں پیدا کر دیے کیونکہ ان جھوٹ بولتے تھے اس پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ علیہ تبصرہ فرمایا باتیں کی کڑوی تو لگتی تھی لیکن باتیں ٹھیک تھیں بہرحال کبھی ڈاکٹر شاہد مسعود کو بھی چلانا پڑتا ان کا قلعے کے دیکھو ڈاکٹر اسرار دس برس پہلے کیا کہہ رہے تھے کبھی وہ کہ میں نام نہیں لے رہا جو پائنیئر ہے رمضان دکان کے نام پر کبھی اس کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ بات تو کڑوی تھی لیکن ٹھیک تھی کبھی پچھلے جنرل صاحب کو بھی بات تو کڑوی تھی لیکن صحیح تھی ادھر ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے آج ہم بھی نفاق میں مبتلا نہیں منافع کی کتنی علامات حدیث میں چار بخاری مسلم میں چار بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے جھگڑا ہو تو گالیاں دے آج ہمارے قومی کردار بن چار میں سے کون سی چیز کم ہے جھوٹ وعدہ خلافی خیانت اور گالیاں قومی کردار اور جو جیت بکول ڈاکٹر صاحب کے رحمت اللہ علیہ جو جتنا اوپر اتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا وعدہ خلاف اتنا بڑا خیالات کرنے والا اتنا بڑا گالا ملو چلنے والا جن کو ووٹ دے کر ہم نے پارلیمنٹ میں بٹھایا آج ان کے ٹاک شوز کیا شریف گھرانے کے افراد مل کر دیکھ سکتے جو زبان ہے ان لوگوں کی یا تو شرافت کا معیار ہمارا بدل گیا وہ ہوتا ماشاءاللہ چاروں سے کوئی چیز کم نہیں ہے کیوں اللہ ایک خطہ دے دے ہمیں یاد آیا ہم تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں دیا اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دیا کہاں ہے وہ اللہ کا دید تھوڑا نا خلاف ورزی کی اب ہمارے مزاج قومی نہیںد اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے وہیب اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے اللہ دینا اللہ اکبر اللہ وہ لوگ یعنی منافقین وہ لوگ جو ایمان والوں پر عیب لگاتے ہیں جو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی محنت کا تھوڑا سلا منافقین ان سے مذاق کرتے ان کا بذاق اڑاتے بھوک کا موقع اللہ کے پیغمبر نے عوف دھیر و مال رضی اللہ تعالیٰ نے اور بڑھایا اور بڑھایا رزور نے کاسمان آج کے بعد کچھ بھی کرے سب معافان کچھ بھی کرے آج کے بعد سب معاف اس کو اتنا عثمان نے اللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عن یہ جو انہوں نے اتنا دیا کہ رو ہو بڑا دکھاوا کر رہے ہیں بڑا دکھاوا کر رہے ہیں یہ ہے منافق یہ ہے منافق لیکن وہ جو ڈھیر جمع ہوا اس ڈھیر کے ٹاپ پر حضور نے کس کو رکھا چند کھجوروں کو مٹھی پر کھجے تھے وہ کون وہ ایک صحابی پوری رات ایک, ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی انہوں پوری رات کچھ کھجورے ملی گھر میں فاقہ ہے تھوڑی گھر میں دی گھر والوں کا بھی تو حق ہے نا فاقا ہے فاقہ جان جا رہی ہوگی اور کچھ لے کے حضور کی خدمت میں اتنی دیکھیے وہ ڈھیر دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں حضور نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں میں کھجورے نہیں اور اس ڈھیر کے ٹاپ پر رکھ دی حضور نے آرسلام یہ تمہارا اخلاص ہے جو اللہ کا قبول ہے بقیہ کا بھی قبول ہے عثمان کے ڈھیروں پر بھی مشارت دی رضی اللہ عنہ اور ان صحابی کے ہاتھ سے لے کر حضور نے اس ٹاپ پر رکھا ہے منافقین کہہ رہے بد بخت یہ تھوڑی سی کھجوروں سے روم کو فتح کرنے جا رہے ہیں یہ ہے نفاق والی زبان معاف کیجیے گا یہ زبان آج ہمارے معاشروں میں بھی آپ کو نظر آئے گی یہ گھسے پٹے مولوی یہ دین کا کام کریں گے یہ دیکھو ان کو تو انگریزی بھی نہیں آتی یہ دین کا کام کریں گے بس میں نے دو جملے کہہ دی باقی ٹون آپ سمجھ لیں تو کیا کہا منافقین یہ یہ تھوڑی کھجورے لے کے یہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کہتا ہے سخیر اللہ منہم اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے بالحم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخری آئے تو دوسری سزا ان کے لیے دوسری سزا استغفر غفر لہم لا تست غفر لہم اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے بخش مانگے یا نہ مانگے تستغفر اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ اس سفار کریں نا اللہ اللہ اکبر اللہ ہر کی بخشش نہیں کرے گا یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے دور ہوئے ہیں اور دین والوں کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے اللہ کہتا ہے نبی 70 مرتبہ بھی کرے اب ان کے لیے بخشش کی دعا فلے یا پھر اللہ اللہ ہر کسم کو نہیں بخشے گا رار کبھی کفر اللہ و رسول یہ سی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کفر کیا اللہ قوم الفاصقین اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق کے مرض سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے واخرا ربی فیرو خاتوان تم cardinal ค